موجود ہے علم تران اللہ یسک تو لہو منفی سماوات من یہ آیت بڑی عجیب ہے اس اعتبار سے کہ اس میں آپ تصور کریں گے تو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ کے سامنے سربس جود ہے ہر وہ شہ جو آسمان میں ہے اور وہ ہر سم وہ چیزیں جو زمین میں ہیں وہ تمام مخلوقات جو آسمان میں ہے اور وہ تمام مخلوقات جو زمین میں ہیں وہ ہو اور سورج بھی سلبر سجود ہے بل اور چاند بھی وہ اور تارے بھی پھر نیچے اترئے بل اور پہاڑ زمین پر سب سے اونچی چیزیں پہاڑ ہیں وہ شجر اور درخت وہ والدواب اور یہ تمام جو بھی چوپائے چل رہے ہیں زمین کے اوپر حیوانات وہ من و اور لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگوں میں سے تفریق ہے کہ کچھ باغی ہو گئے ہیں باقی تو یہ ساری مخلوقات اللہ کے قانون کی پابند ہیں قانون تقویلی کے اندر ہیں یہ اللہ کی بندگی کر رہی ہے یہ سجدے میں ہے ہر شے اللہ کے سامنے سر سرکس وجود ہے ہاں انسانوں کے اندر بغاوت بھی ہے انسانوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے سورج کو پوجنا شروع کر دیا سورج اللہ کو پوج رہا ہے اور وہ سورج کو پوج رہے ہیں چاند کو پوجنا شروع کر دیا درختوں کو پوجنا شروع کر دیا جانوروں کو پوجنا شروع کر دیا یہاں تک کہ آزائے تناسل کو پوجنا شروع کر دیا ہندوؤں کے اندر تو یہ بھی ہے یہ پوجا ہوتی ہے تو یہ ہے ان لوگوں کی گراوٹ انسانوں میں سے اللہ تعالی جس کو ہدایت دے دیتا ہے معرفت حاصل ہو جاتی پھر وہ اسی کے سامنے سر سجود ہوتے ہیں وہ کثیر الحق کا علیہ الزاب لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ جو عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں ما یوہین الواح الفمالحمومن مکریم اور جنہیں اللہ تعالیٰ ہی رسوا کر دے ضلیل کر دے اب اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ضریل کیا مخلوقات کے سامنے جھک گئے انہوں نے ان کو اپنا معبود بنا لیا جبکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے ساری کی ساری مخلوقات جو ہے وہ تو اللہ کی بندگی میں ہے اور اللہ نے تو اسے بنایا تھا خلیفۃ اللہ کے لفق اسے مقامیہ طا کیا تھا مسعود ملائک بنایا تھا اب جو اپنی اس تمام عظمت سے خود ہی مستعفی ہو گیا اور وہ مخلوقات کے سامنے جھک رہا ہے فما لہمرم تو پھر اسے اب اس کا اکرام کرنے والا اور اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ان اللہ یعلوما یشا یقیناً اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے آئے سجدہ ہے سجدہ کر دیجئے دیجیے ہاذان خسمان فی رب یہ دو گروہ ہیں ایک دوسرے کے مقابل میں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں ایک وہ ہے جو ایمان لے آئے ہیں اب جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ صورت ہے مکی لیکن اس میں کچھ آیات شامل ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بدنی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسنا سفر ہجرت میں نازل ہوئی لیکن بحثیت مجموع یہ ہے تقریباً آخری دور کی آخری زمانے کی صورت اسی لیے سورہ بقرہ سے اس کی مشابہت ہے بعض پہلوؤں سے خاجان خسمان اب ظاہر بات مکے میں دو گروہ بالکل نمایاں ہو چکے تھے ایک وہ جو حضور پر ایمان لائے اور ایک وہ کہ جو اڑے ہوئے ایک قسم فی رب یہ اپنے رب کے بارے میں جھگڑ پڑے ہیں فل ندین تو جو اللہ سے کفر کر رہے ہیں انکار کر رہے ہیں کوتیات لہوں سے آب و ان کے کپڑے کاٹے جائیں گے بنائے جائیں گے جیسے درزی جو ہے پہلے وہ کترتا بےوتتا ہے پھر سیتا ہے تو ان کے لیے جو بنائے جائیں گے کپڑے وہ آگ کے ہوں گے کوتے عت لہن سے آب و جائیں گے قطع کیے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے یو سب و بنفو کے ان کے سروں کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کے تلیڑے دیے جائیں گے یو سرو بے ہی معافی بتوں جس سے کہ ان کی کھالیں بھی جھلس جائیں گی اور جو کچھ ان کے پیٹوں کے اندر ہوگا وہ بھی جھلس جائے گا وَلَهُم حدید اور پھر ان کے لیے لوہے کے وہ ہتوڑے ہوں گے کہ جو ان کے سروں پر پڑیں گے کلا ارادو یخرود جب بھی وہ چاہیں گے کہ وہاں سے نکل جائیں من غم من غم کے مارے انہیں پکڑ کر دوبارہ پھر اسی میں ڈال دیا جائے گا اور چکھو مزہ اس والے کا تم نے اللہ کا انکار کیا تم نے محمد کی نفی کی تم نے ان کو ماننے سے انکار کیا اس کے برعکس ان اللہ خل الدین یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے جناتی من تاثر انہار ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی یوح اللہ فیحا منصابر و پہنائے جائیں گے انہیں کنگن سونے کے اور موتی بلباس ہوں فیح اور ان کی پوشاک جو ہوگی وہاں پر کی ہوگی دنیا میں ریشم مردوں پر حرام ہے وہاں ریشم جو ہے اسی کا لباس ہوگا باریک ریشم کے اوپر کا لباس اور گاڑھے ریشم کا جو ہے نیچے کا لباس ہوگا بحد بنقول اور ان کو تو رہنمائی کر دی گئی ہے بہترین بات کی طرف بہترین بات کیا ہے کرم الا اللہ محمد الرسول اللہ یا سبحان اللہ اللہ اکبر ہدیہ بین القم انہیں ہدایت دے دی گئی ہے بن اچھی بات بہترین طلب طیبہ کی وہ حد الحمید اور ان کو تو ہدایت دے دی گئی ہے سیدھی اور اللہ کی تعریفوں والے کے راستے کی طرف کیا وہ سیدھے اس راستے میں بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں فروغ ال ریحان و جنت العیم کے اندر پہنچ جائیں گے انجیم کفل وہ یسدوران سبل اللہ ہے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روک رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے مل مسجد حرام ہے اور مسجد حرام سے روک رہے ہیں اب مسلمان یہاں سے جانے پر مجبور ہیں وہ اس کے جوار بیت اللہ میں رہتے تھے یہاں سے چھوڑ کر جانے پہ مجبور ہیں بعد میں کتنے عرصے تک نہ وہ عمرہ کر سکے نہ حج کر سکے تو جو ان کو مسجد حرام سے روک رہے ہیں الندی جالنا سے سواری رات ہوتی ہے اس گھر کو جو ابراہیم نے بنایا تھا جس ہم نے تمام انسانوں کے لیے مساوی قرار دیا ہے برابر ہے یہاں پر چاہے یہاں کے رہنے والے مقیم ہو اور چاہے باہر سے آئیں یہ اصطلاحات ہیں آفاقی اور مقیم وہاں بیت اللہ میں حرم میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا حقوق میں اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں اس میں کوئی ہر شک نہیں ہے کہ حرم کے اندر کوئی فرق نہیں ہے کوئی شخص باہر کا آخر پہلی سب میں بیٹھ جائے کوئی زبردستی نہیں اٹھا سکے گا یہ دوسری بات ہے کہ وہاں پہ شرطیں وغیرہ جو ہیں ان کو رشوتیں دے کر لوگوں نے کو اپنی سیٹیں ریزرو کرا لی ہوتی ہیں یا کبھی کوئی جو وی آئی پی آنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ خالی کرتے ہیں لیکن عام طور پر یہی ہے آپ جس جگہ جا کر بیٹھ جائیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں کا رہنے والا ہوں مکی ہوں میں یہاں میں بیٹھوں گا تم یہاں سے اٹھو سوالی بلباغ برابر ہے وہاں کے رہنے والے وقیم بھی اور وہ لوگ بھی کہ جو باہر سے آتے ہیں آفاقی ہیں وہ بہت بے الحادن بے ظلم اور جو کوئی بھی اس میں بیت اللہ میں کوئی الحاد کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے ہٹانے کی لوگوں کو اور اس میں کجی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا شرارت نفس کی بنا پر نزک ہو بین عذابن علیم اس سے ہم مدا چکھائیں گے درداک عذاب کا وز یہ دو رکوع ہیں ابھی سورہ مبارکہ کے حج کے مناسب کا کچھ ذکر ہے یہاں پر خاص طور پر قربانی کا خاص طور پر ذکر ہے سورہ بقرہ کے دو رکوع چوبیسواں پچیسواں اس میں بھی حج کے مناسب آ چکے ہیں لیکن وہاں پر اصل قربانی کا ذکر نہیں تھا وہ تو صرف یہ ہے کہ وہ دم جو دینا پڑتا ہے اگر کسی وجہ سے سرمنڈانا پڑ گیا ہے قبل از وقت اور یا اسی طریقے سے توقع اگر کیا ہے تو اس کا وہ دم شکر کا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن یہاں پر جو دو ایک قربانی اور ایک طواف ان دو کا جو ہے ذکر ہو رہا ہے خاص طور پر یہاں وائز بوار ابراہیم مکان بیت اور جب ہم نے معین کر دی ابراہیم کے لیے اپنے گھر کی جگہ بتا دی جی کہ یہ ہے وہ جگہ جس کے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ وہاں بنیادیں موجود تھیں حضرت اعظم علیہ السلام کی بنائی ہوئی لیکن اوپر سے دیواریں سب کی سب مل چکی تھی اور سیلاب کی وجہ سے سارا وہاں کوئی اثار نہیں رہے تھے اللہ تعالی نے رہنمائی فرما کر ان, ان کے نشان نہیں کروا دی اللہ تشرق بھی شے اور یہ حکم دے دیا گیا میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرنا وہ تاہر کیا اور میرے اس گھر کو پاک رکھنا طفین طواف کرنے والوں کے لیے بل اور قیام کرنے والوں کے لیے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے والوں کے لیے ورق کا سجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے یہ گویا کہ جیسے وہاں آیا تھا واحد نبراہیم اور اسماعیلا انتہر طائفین ولاق افین ورق کا اس سجود وہی آیت یہاں پر آئی ہے صرف یہ کہ کی بجائے یہاں کا لفظ آیا ہے اور اے ابراہیم اب پکارو لوگوں کو اذان دو پکارو حج کے لیے اب کیسے پکارا ہوگا کیسے آپ نے یہ پیغام پہنچایا ہوگا کہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو ان کی پکار کو کہاں کہاں پہنچایا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے یا تو کا نجال پکاریے لوگوں کو حج کی دعوت دیجئے آئیں گے وہ آپ کے پاس پیدل چل کر بھی وہ اللہ تلّہ اور بڑی لاغر اونٹنیوں پر بھی یعنی دور دور دور دراز سے آئیں گے تو سفر کی وجہ سے اونٹنیاں لاغر ہو چکی ہوں گی یا تین امین کل فجن عمیق جو یہاں پر پہنچیں گی وہ اونٹنی اور لوگ آئیں گے بڑی دور دراز کی راہوں سے دور دراز کی یہ فج کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان کے راستے کو چونکہ یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے تو نہ مانو کہاں کہاں سے گہری وادیوں میں سے ہو کر لوگ جو ہے پہنچتے ہیں یا شدو منافع ہوں تاکہ یہ آئیں حاضر ہوں ان جگہوں پر کے جو ان کے लिए منفاط کی جگہیں ہیں وہ یس قرصم اللہ یامن معلومات اور اللہ کا نام لے معین دنوں کے اندر یعنی قربانیاں نے معین دنوں میں دسویں قربانی کا دن ہے اس کے بعد جو ہے گیارہویں کو بھی ہو سکتی ہے بارہویں کو بھی ہو سکتی ہے یا ایام معلومات ہیں علامہ رضا اہم مہیم کلنام تو اللہ کا نام لے ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لے ان پر کے جو ہم نے انہیں یہ چوپائے عطا کیے ہیں مویشی دیے ہیں تو ان کو ذبح کر کے ان کی قربانی دے کر اس میں سے خود بھی کھاؤ وہ اطمل فقیر اور جو برے حال میں ہو فقیر محتاج جو بہت ہی خستہ حال ہے اس کو بھی کھلاؤ سمبل یکساؤ پھر یہ کرنے کے بعد پھر اپنے میل کچیل دور کرو پھر احرام کھولنا ہوتا ہے پھر یہ کہ وہ رنحت رمی ہوتی ہے نہر ہوتا ہے حلق ہوتا ہے اور پھر طواف چار یہ الفاظ جو ہیں یہ دسویں تاریخ کے ہیں چار افعال رمی اور نہر پھر جا کر قربانی دینا پھر یہ کہ حلق کر کے اور پھر یہ احرام کھل گیا اب نہاؤ دھو میل کچیل جو بھی احرام کی وجہ سے صاف کرو اچھے کپڑے پہنو اور پھر جاؤ اور طواف کرو توافے زیارہ آ رہا یبنو تفاق پھر چاہیے کہ وہ دور کریں اپنے میل کچیل ولیوف ال اور جو بھی نظریں مانگی ہوئی ہوں ان کو پورا کریں ولی تنگ وفو بال جا کر اس قدیم گھر کا طواف کریں ظالق سن چکے بمن یوزب حرمات اللہ نرم اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے یہ بیت اللہ الحرام ہے یا شور حرم ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی حرمتیں ہیں حرمات اللہ ہے اللہ نے جس جس چیز کو کہ محترم قرار دیا ہے سرح معدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں وہ جانور کے جو خدی کے جانور ہیں وہ بھی محترم ہیں جن کے گردنوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہیں معلوم ہے کہ یہ حدیم بالغ القعبہ جانے والے ہیں وہ بھی محترم ہیں عام مین البیت الحرام جو ہیں جو لوگ حاجی جا رہے ہیں ان کی بھی حرمت ہے تو جو بھی مئی عظم حرمات اللہ ہے جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی شے محترم ٹھہرائی ہوئی چیزوں کی تعظیم کرے گا فہو خیر اللہ اندربی تو وہ اسی کے لیے بہتر ہوگا اس کا جو ثواب اسے ملے گا اپنے رب کے پاس وہ ارہ نقبول علیہ اور حلال کر دیا گئے تمہارے لیے سارے چوپائے سوائے جو تم کو سنا دیا گیا ہے بکری ہے گائے ہے بیل ہے اونٹ ہے سب کو اللہ کے قربانی ہو سکتی ہے فج تلب رشتا ملن تو پھر تم بچو ان بتوں کی گندگی سے بچو یہ ہے اصل میں بچنا جو ہے وہ سب سے پہلے شرک اور وہاں پر سب سے بڑا شرک ہے وہ بت پرستی کا ہو رہا تھا فج تلب کو اسی طریقے سے جھوٹ کہنے سے جھوٹ بات سے بھی بچو ہو <تصحیح> اللہ یکسو ہو جاؤ اللہ کی طرف یکسو اسی کے بندے بن جاؤ غیر مشرقی نبی اس حال میں کہ اس کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے شرک نہ ہو کسی پہلو سے کسی اعتبار سے ذات میں صفات میں حقوق میں اختیارات میں کہیں بھی کوئی شرک کا شائبہ نہ آنے پائے ممان یشرق بلّہ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فکان نما خراب تو وہ تو ایسے ہے جیسے وہ رسی کٹ گئی اور اب وہ زمین کے اوپر گر پڑا زمین کی طرف جا رہا ہے آسمان سے کوئی شخص ہے جو آسمان سے کسی بلند چیز سے کسی رسی کے ساتھ لٹکا ہوا ہے وہاں سے گر گیا یا رسی کٹ گئی اب جو گر رہا ہے تخت فیر اب یا تو یہ کہ وہ جو پرندے ہیں وہ اسے سے اونچک کر لے جائیں کوئی باز آئے اور پکڑ کر لے جائے کوئی اور ہو جو بھی یہ بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں کہ جو شکار کرتے ہیں پرندوں کا تخت فیر پرندے اس کو اڑا کر لے جائیں اور تحوی بحضی یا یہ کہ پھر ہوا ان کو لے جا کر گرائے فی مکان شہید کسی دور کی جگہ میں کوئی ہوا جو ہے دھوکہ اس کو لے جائے اور کسی کھائی میں جا کر گرا دے یہ معاملہ ہے اس شخص کا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے پاس کوئی سہارا نہیں رہا توحید والا جو ہے وہ ایک سہارے پر قائم ہے قول صابت بل حیات دنیا یہ جو ہم سبات عطا کرتے ہیں اہل ایمان کو بال قول صابت بل حیات دنیا کی زندگی میں ظالق یہ تم نے سن لیا یہ احکام تم نے سن لیے بمن عازم شاعر اللہ ہے پھر سن لو جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا فن من تقمل قلوب تو یقیناً یہ دلوں کے تقویٰ کی بات ہے ان تمام چیزوں کی ہم پڑھ چکے ہیں سورب بکرم انصفاور مرمتا بیت اللہ شاعرہ ہے اور وہ مقام ابراہیم شاعرہ ہے صفا اور بربا جو ہے شعیرہ ہیں شعیر وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ تعالی کی بندگی کا شعور پیدا ہو ان کے ساتھ وہ چیزیں وابستہ ہیں وہ تاریخ ان کی ہے کہ جس کے حوالے سے پھر یہ کہ اللہ تعالی کا شعور جو ہے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کی ذات کا صفات کا لقومفیہ منافع مسمہ یہ جو جانور ہیں قربانی کے تمہارے لیے ان میں نفع ہے ایک اجلے مسمہ تک یعنی یہ نہیں ہے کہ قربانی کا جانور ہے تو اس کے اوپر سواری نہیں کر سکتے سواری کر سکتے ہو قربانی کا جانور ہے تو اس کا دودھ پی سکتے ہو اگر وہ گائے ہے در بیان میں اگر کوئی دودھ ہے یا بکری ہے لے کے جا رہے ہیں تو اس کا دودھ پی سکتے ہو منافع و الا اجل مسمہ ایک وقت معین تک کے لیے سمحا الا بیت العطیق پھر ان کا جو اصل مقام ہے جہاں انہیں جا کر پیش کر دینا ہے وہ ہے بیت العطیق یعنی اللہ کا گھر اللہ کا گھر کا جو منہر ہے پھر اس کو وسیع کر کے اور بنا کی وادی میں ایک بہت بڑی جگہ ہے ورنہ اس سے پہلے جو ہے یہ مروا کی جو پہاڑی ہے مروا مروا کے پاس جو ہے یہ قربانگاہ تھی مروا ہی سے وہ شروع ہو جاتی ہے کہ جس پر کچھ آگے چل کر وہ مینا کا پورا آتا ہے اب یہ منہر جو ہے وہ ادھر ایکسٹینڈ کر دیا گیا کل جالنا منسکت ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی کا نظام مقرر کیا رض مہیم تاکہ وہ اللہ کا نام لیا کرے ان مویشیوں پر کہ جو ہم نے انہیں عطا فرمائے ہیں فی الحک تو جان لو تمہارا اللہ ایک ہی اللہ ہے واحد فل اس اس کے سامنے سر تسلیم خم کرو اس کی اطاعت قبول کرو یعنی ایسا نہ ہو کہ بس قربانی تو ہو رہی ہے باقی سب حرام خوریاں ہو رہی ہیں دس دس ہزار بیس بیس ہزار کا جانور لے کر اور اس کے فوٹو کھچوا کر اخبارات میں شائع کیے جا رہے ہیں ہے سارا حرام خوری کا نتیجہ یہ تو کوئی قربانی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے چاہے وہ ایک ناک کا جانور ہو لیکن وہ اسلام کے ساتھ فلاح اسلم اس کی اطاعت تو قبول کرو اس کے حلال اور حرام کے پابند تو ہو اس کے حرام کردہ چیزوں سے منہ نہ مارو وہ بشریل محبتین اور نبی بشارت دے دیجیے محبتین کو اخبار کہتے ہیں جو اپنے آپ کو پست کر لیں اللہ کے سامنے توازو اور آج ہی جی اختیار کرنے والے النزین اعجاز وقوع وجلت کو لوب ہوں یہ جو سورہ الفال کے شروع میں الفاظ آئے تھے اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں وہ کون لوگ ہیں وہ لوگ محبتین کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں کانپ اٹھتے ہیں بس صابرین اگاما اور جو بھی کوئی تکلیف ان پر آئے کوئی مصیبت آئے کوئی ناگوار صورتحال حال ہو جائے اس پر صبر کرنے والے بل مقیم صلاف اور نماز کے قائم کرنے والے ممی رضنا ہوں گی اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہمارے لیے خرچ کرنے والے ہماری رضا جوئی کے لیے ہمارے دین کے لیے یا محتاجوں کے لیے اتفاق کرنے والے اللہ مبر جالنا بن ہوں بل بجنا جالنا شاعر اللہ اور یہ جو قربانی کے جانور خاص طور پر اونٹ ہیں ان کو ہم نے تمہارے لیے ان کو بھی شاعر بنا دیا یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے اس لیے یہ اونٹ جو ہے ابھی اللہ کے نام پر قربان کیے جا رہے ہیں لکن ہا خیر تمہارے لیے ان میں خیر ہے بھلائی ہے ظاہر بات ہے کہ ان کا بھی گوشت تم کھا سکو گے اور غریبوں کو کھلا سکو گے لیکن یہ کہ ہے وہ شاعر اللہ اس لیے کہ وہ نامزد ہو چکے ہیں بیت اللہ کے لیے اللہ کے لیے کہ یہ قربانی کے جانور ہے جن کو قربان کیا جانا ہے بیت اللہ کے قریب فرسٹ کرسم اللہ علیہ ثواب تو اس پر ان پر نام لیا کرو اللہ کا ان کو کھڑا کر کے سیدھا ثواف سفید باندھ کر قطار باندھ کر یہ جو نقشہ ہے یہ خاص طور پر جو حجت الوداع میں حضور نے جو قربانی دی ہے تو تریسٹھ آپ نے اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے کل سو تریسٹھ آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے اور یہ آتا ہے روایات کے اندر اب یہ چونکہ معاملہ حضور کا ہے اور اس میں ہمیں کسی شکو شبہ بھی گنجائش نہیں ہے کہ اب کھڑے ہوئے ہیں قطار میں اور ایک اب نحر کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے برسا مارا جاتا ہے اونٹ کی یہاں گردن میں اس کو گرا کر زبا کرنا آسان کام نہیں ہے کھڑے ہوئے اونٹ کو برچا لگایا جاتا ہے یہاں اس کی جو بڑی وینز ہے خون کا فوارہ چھوٹتا ہے جب خون بہت زیادہ بہ جاتا ہے پھر وہ گرتا ہے ایک طرف ایک پہلو کے اوپر تو پھر اس کا معاملہ جو ذبح کرنے کا ہوتا ہے تو حضور جیسے برچا مارتے تھے اور اس کے بعد پھر اگلا اونٹ اپنی گردن خود آگے کرتا تھا نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تیغت سرے دوستہ سلامت کی تخن جرازم آئی گویا کہ ان کے لیے خود ایک اعزاز تھا شعور دیا ہے وہ تو جو ایک سوکھی ہوئی لکڑی تھی جس کا سہارا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ خطبہ دیا کرتے تھے جمعے کا پھر جب بمبر بنا دیا گیا اب وہ اس لکڑی جو ہے اس کا آپ سہارا نہیں لے رہے تو پہلا دن جب تھا کہ آپ نے اس کا سہارا نہیں لیا اور آپ بمبر پر کھڑے ہو کر آپ نے جب خطبہ دیا ہے تو اس سوکھی لکڑی میں سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو ہو رہا ہو کہ میری یہ سعادت آج ختم ہو گئی ہے مجھے جو سعادت نصیب تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سہارا لیا کرتے تھے مجھ پر ٹیک لگایا کرتے تھے یہ مجھ سے جاتی نہیں فنیل بلک بلک کر رہا ہے ہنانا اس کو کہتے ستون ہنانا اب بھی مسجد نبی میں ایک ستون ہے ہنانا حنی کہتے ہی اس کو ہے کہ جس میں رقت ہو بچہ رو رہا ہو بلک رہا ہو تو یہ حنی ہے تو ہنانا ہے وہ اور اس کے لیے یہ نوٹ کر لیجیے کہا ہے مولانا روم نے فلسفی کو منکرے ہن است از ہوا سے انبیاء بیگانہ است پہلے فلسفی ہوتے تھے آج سائنسدان جو انکار کرے گا کیسے ہو سکتا ہے سوکھی لکڑی بسے بچوں کے سے رونے کی آواز آئے کیسے مان لیں گے ہم سنسد کیسے مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے کبھی بھی تو فلسفی یا سائنسدان کو منکرے ہن است کہ وہ ہنانا کا انکار کرتا ہے از ہوا سے انبیاء بیگانہ است اس لیے کہ امبیا کے معاملات کو وہ جانتا نہیں ہے وہ عام لوگوں پر قیاس کر رہا ہے فصو اسم اللہ علیہ ثواف تو لو اللہ کا نام ان پر ان کو نہر کرنے کے لیے انہیں صفوں میں کھڑا کر کے فائضہ وجب جنوب جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں جب خون اتنا بہ جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک طرف کو اپنی کروٹ کے بل زمین کے اوپر پڑ جاتا ہے فک الو تو اب کھاؤ اس میں سے اس کے گوشت کو بات ام القان اور کھلاؤ اس کو بھی جو قناعت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے مانتا نہیں پھر رہا ہے سائن نہیں ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن وہ مانتا نہیں پھرتا کانے اور موتر جو بے قرار ہو گیا ہے آتا ہے سوال کر رہا ہے مانگ رہا ہے گوشت مانگ رہا ہے اس کو بھی دو اس کو بھی دو کزانے کا سکھر نہ ہا لکم لال تشکرون اسی طرح تو ہم نے اتنے بڑے جانور کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اونٹ جیسے جانور کو اور وہ کھڑا ہوتا ہے, تم بچھا مارتے اس کو لکم تشکرون تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو